ارا وہ چورس ای بین تن کر رہا ہے ڈر رہے حق ہر کے پیش آئے نکو مرحبا رہا نا مہربانی آئے دو واہ واہ اب آئی وہ بات اس کی جو کہتا تھا غاروں میں جا جل حق چشم من تنہا نخاص خسن راؤ بے انجمن بھی جن ہٹار زندگی انجمن آ رہا نگہ دار خدس کو شیر شاید آپ لوگوں میں لکھ لیا ہوا کیوں بیٹی لکھا تھا اس نے زندگی انجمن آ رہا نگہ دار خدس ہے کہ ڈر کافل آئی با ہم بے ہم کل ہی جو میں نے کہا تھی ودفلی وادی ودفلی جنری جنت میں داخل ہونا ہے یہ میں داخل ہو خوشن راہ بے انجمن دیدن خطاط دیکھا نہیں جا سکتا چیز خلوت درد ویزو آ جمن دی خلوت جستجوسا آ ہیفل بیوٹیفل ہے بیوٹی واہ واہ واہ واہ اب خلوت مقصود بھی بلزاد نہ رہی وہ ایک مچھر کے لیے پریپریشن ہو گئی یہ اتنی چیز اگر ہے وہ تو پھر ٹھیک کہتا ہے سر بانشا در ویشی در سازو دمادم دن کیونکہ پختہ شری خدرا در سلطنت جنگ یہ ہے دونوں کا ذکر اور فکر کا باہمی تعلق یہ ہے وہ کریپئر کرتا ہے اس کو مضبوطی اس میں دیتا ہے تم پختہ شریف خدر در سلطنت جنگ بندوں کو تو رسالت یہ ہے دونوں چیزیں جس میں عشق در خلوت کلیم اللہ ہی است بجلوت می خرابت شاہی است خلوت و جلوت کمالے لے سوجو سا ہر دو حالات و مقامات نیاز یہ جسے شاہی کہا ہے جلال کہا ہے وہ بھی حقیقت میں نیازی ہے اس لیے کہ مقامش ابد ہوا عمل وہاں بھی یہ عبدی ہوتا ہے اگر کہ اس کے اندر سے جلال کا نبود ہوتا ہے لیکن خدا کے سامنے یہ پھر بھی, بھی عبد رہتا ہے اس لیے یہ احوال و مقام دونوں جو بتائے ہیں یہ نیازی ہی کے بتائے ہیں جہاں نیاز مندی ان کے اندر ہوتی ہے ایک احوال ہوتا ہے دوسرا مقام ہوتا ہے احوال تو کیفیتوں کا نام ہوتا ہے مقام کھڑے ہو جانے کا نام ہوتا ہے اس طرح بےگزشت نال دہرو کنشٹ یہ فارملزم ڈاگمیٹم ریچولیزم یہ جو چیز کہی تھی کہ لہسل درگاہ وغیرہ کے بل المشرے کے بل نظر یہ ہے نا وہ کہ دہرو کنشٹ سے گزر جانا آگے بڑھ جانا بیروکنش یہاں فارملزم کے بارے میں آیا نا ریچولیزم کے कि میں آیا चीजें یہ جو جی اتنی چیزیں ہیں ان سے آگے بڑھ جانا چیز ای کیا چیز وہ کہتا چیس آ جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے, ہے؟ خلبت یعنی یہ جو ذواہر ہیں ان کو مقصود بھی ذات نہ سمجھ لینا بلکہ ان کے معنی کی طرف جانا یہ تو خلبت ہے اور چیز کی ضرورت کیا ہے تنہا نرسکندر بہشتے تنہا, تنہا نرست درد بات ہی ساری یہ دی. دین ہے ہی یہ تنہا نرسکن درد اسی لیے تو قرآن قوموں کو لاتا ہے نہیں قوموں کو وہ اسٹمن لاتا ہے قوموں کو وہ جان میں سورج زمر دیکھیے اس کا نام ہی زمر اس لیے ہے کہ زمرن زمرن سمنے جا رہا ہے جانب, جانب میں بھی وہ زمرن کھینچ رہا ہے جنت کے اندر بھی سمرن لے جا رہا ہے فرد کا تو سوال ہی نہیں ہے سر فرد کی جنت جو ہے وہ تو سرد میں بنتی ہے وہ فریل کی جنت ہے بھنگ کا نشہ ہے دین کی جنت تنہا نرست کر رہی ہے گھر کے اندر خلوت و جلوت خداس خلوت آنا جلوت رست جلوت انتہا گستا پیغمبری دردے کا رست ایشک چون کامل شمر آدم کا رست رستہ راہ حق با کارو رستن خوشست ہم کیوں جا اندر جہاں رفتر خوش آئے دونوں پیسے جس کی آہمن کی زبان سے جس طرح کنڈم کیا ہے تو سب اس سے بہتر شکل کوئی نہیں کیسا زرتشت کی زبان سے جس طرح سے کہ دین کا اسماد کیا ہے میں کہتا ہوں اس کی مثال بھی نہیں کہیں hmm. جوید ناموں کے جہاں جہاں ماسٹر پیسز ہیں نا ان میں یہ ہے بالکل سر یہ لوگ ولاد کو ولاد جو یہ جو کہتے ہیں تو آئے سوفی جو ہے نا اصل میں تو یہ غصلہ ولایت جو ہے نا شیعوں کی ہے یہ اصطلاح شیعہ کی ہے نا شیوں کے ہاں ولایت جو ہے نا شاہد ولایت ہے نا حضرت علی نہ مانگور منلنا ہوتا ہے وہ جس طرح سے نبوت خدا کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح سے ولایت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ ہے بنیاد اس کی اب آگے جو تصوف میں ولایت آتی ہے نا وہ یہ کہتے ہیں یہ جو معمور من اللہ جو تھے ہمارے ہاں کی ابتدائی یہ سارے کہ ان کو جو ملی خدا کی طرف سے نبوت کی طرف تو نبوت جو تھی وہ تو نبی کے سینے کے ساتھ ختم ہو گئی ولاد سینا بسیمہ آگے منتقل ہو سکتی ہے یہ اوریجنل نبوت اور ولایت ایک ہے اور ولایت اس لیے نبوت سے بڑی ہے کہ نبوت نبی کے مر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے ولایت اس میں سینہ ب سینا آگے بھی چلتی ہے تو, تو یہ ولایت کی اصطلاح تصوف میں بعد میں آئی ہے اوریجنلی یہ شیعوں کی اصطلاح ہے اور حضرت علی شاہ ولایت ہیں اسی لیے انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو خلافت لے گئے ہیں یہ دنیاوی بادشاہ ہے ولایت جو ہے وہ تو حضرت علی کے ساتھ ہے ولایات ہی ہے یہ ہے اس میں فرق ولایات میں اور نبوت میں ہاں جی ہاں جی یعنی دونوں جو ہیں اپنے اوریجنل کے اقدار سے تو ایک ہی ہے یعنی وہی سر چشمہ علم خدا بندی اسی طرح سے خدا کی طرف سے جبریل لے کے آتا ہے اسی طرح سے وہ محبت جو ہے سینا ولی کا اس کے اندر وہ اتارتا ہے یہاں تک جو دونوں چیزیں ہیں ولایت اس سے بڑی ہوئی اس طرح سے ہے کہ نبی نبوت نبی کے ذات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور ولایت جو ہے یہ اس سے آگے منتقل ہو کے آگے بھی چلتی ہے اس لیے اس سے بڑی ہوئی اسی لیے ان کے ہاں یہ جتنے یہ امام ہوئے ہیں یہ شریعت محمدی کو منسوخ کر سکتے ہیں ان کے یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام منسوخ نہیں کر رہا تو وہ تو خدا کی رہی منسوخ کر رہی ہے دوسری رہی تحسین مسیح یہ ذرا سمجھنے کی بات آ گئی اور ذرا سی مشکل سی چیز ہے اب تیسرا آیا جی ہمارے پاس میں نے ارد کیا تھا نا کہ یہ چاروں تحسین اس نے خیر و شر کی جو جنگ ہے اس کے لیے یہ لایا ہے پہلا آ کہ جس کے اندر اس نے کہا کل شاری شر خدا مٹا دو اپنے آپ کو فنا کرو شر مٹ گیا دوسرا کہا کہ نہیں ساتھ جو مستقل کی ذات لے آؤ آمنے سامنے ٹکراؤ کر دو خیر خیر رہے شر شار رہے اس میں ڈولیٹی اور ڈوزم آ گیا اسلام وہ بھی نہیں لے آتا غلط ہے مسیح آئے انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یعنی مسیح سے مراد ہے جو مسیح کی تعلیم مروج ہے یہ سمجھ لیجیے گا یہ اس تعلیم کو پیش کرتا ہے عیسائیت نے کہا کہ شر کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جاتا وہ تو موجود ہے شر اور خیر کے دو مستقل ذات خدا بھی نہیں تسلیم کیے جا سکتا یہ شرک ہے اس نے کہا کہ خیر اور شر دونوں خدا نے پیدا کیے تھے پیدا کرنے کے بعد اس نے پھر اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کے شر کو ختم کر دیا خیر باقی یوں انہوں نے مسئلہ حل کیا خیر اور شر مسیحیت میں اب سوال یہ ہے کہ یہ مسیحیت نے ٹال سٹائیں تو کیوں لایا ہے یہ شخص یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے ٹالسٹائیں آپ کو پتا ہے کہ बड़ा کا بہت بڑا نواب بہت بڑا جمیلدار بہت بڑا کیپٹلسٹ یہ اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوا تھا چھوٹا سا ہی تھا تو اس کا باپ مر گیا تھا نوابی ساری اس کے حصے میں آئی آ, نوابوں کے بیٹے اس میں تعلیم بھی حاصل کیے کرتے تھے اس لیے اس نے لا وغیرہ بھی کیا تھا اچھا پڑھا لکھا ساری نوابی ٹھاٹ کے اللّہ طلّہ ساتھ کیے اس میں میرا خیال ہے ایٹین میں شادی کی تھی وہ صوفیا انڈری یوینا صوفیہ کی شادی کی وہ اس لیے ضروری ہے کہنا کہ یہ آگے جو کچھ آ رہا ہے نا وہ صوفیہ ہے جو ریپریزنٹ کر رہی ہے تہذیب مغرب کو یہ تھی بڑی ہی الٹرا مارڈرن ٹائپ کی اس زمانے کی ہے اور بڑے خاندان کی لیکن یہ جسے بعد میں ہم تہذیب مغرب کہتے ہیں نا ٹالسٹائی نے وہ اپنی بیوی کے اندر ڈٹکٹ کیستا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے جنگ میں جاتا ہے یہ تو جنگ میں آنے کے بعد وہ اس نے وہ وار اینڈ لکھی جنگ کریمیا میں گیا تھا نا یہ تو اس کے بعد اس نے وارن پیس لکھی پہلی کتاب اس کی بڑی شہرت کی تھی اس کے بعد پھر اس نے اصل میں تو یہ جو اپنی بیوی ہے نا یہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے وہ این ترین وہ جو ناول اس کا ہے وہ ہے نا اس کا ماسٹر پیس ہے عجیب ناول ہے وہ اس کے اندر کی ہیروئن جو ہے وہ اس کی میری ہے اس کے آنکھوں سے یہ تانگا رہا ہے اور ڈپیکٹ کر رہا ہے ناول وہاں سے جب اس نے شدت کے ساتھ ان چیزوں کا اظہار کیا ہے تو پھر یہ خدا پرست بن مسیحیت جو تھی وہ کاری کار تھی یہ سلیب کو گلے میں نہیں لٹکاتا تھا سلیب کو مسیح کی طرح سے کندھے پہ کھینچ کے یہ لئے پھرتا تھا اس نے پھر کتاب لکھی دینگڈم آف گاڈ از انور اون سیلف ایک اور دوسری نے لکھی واٹ از ریلیجن یہ دو کتابیں اس نے لکھی تو مذہب کی دنیا میں اس کی شہرت ان کتابوں سے اس نے جو مسیحیت کی تعلیم کو سمجھا تھا وہ سارا دے دیا پہلی مسیحیت ٹال نے دی ہوئی ہے دوسری مسیحیت نے دی ہوئی ہے وہ ٹال اسٹائر تو اس لیے اس نے ریپرزینٹیٹو بنا کے یہاں رکھا ہے اور اس کے بعد پھر ٹال اسٹا نے کنفیشن زیادہ دیکھا وہ تو پوچھیے نہیں کیا چیز ہے وہ ٹال اسٹا نہیں کنفیس کر رہا اس کی ایج کنفیس کر رہی ہے اپنے زمانے کے سارے شر کو کو برائیوں اور خرابیوں کو یہ جتنی زندگی اس کی پہلے تھی نا فیوڈل لائبریزم اس کے اندر یہ ساری خرابیاں برائیاں جتنی بھی تھیں وہ تمام موجود تو یہ اس کنفیشن میں نظر آتا ہے یہ کہ اصل میں اپنی ایج کے اوپر پوری کی پوری کریٹسزم جو ہے یہ کر جاتا ہے وہ ساری کریٹسزم ہے تحویر مغرب کے اوپر اقبال تحیر مغرب کے پیجیے لگ جائے گی پھر کا پہلے دن سے ہماری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کسی طرح میں کہتا ہوں اقبال کے کلام میں میں سمجھتا ہوں جتنا حصہ تہذیب مغرب کے خلاف ہے کسی اور ٹاپر کی کو اتنا نہیں اگر کہ فرسودہ تھا ہو گیا موجودہ میں میرا جی چاہتا ہے ایک اقبال دے پہ یہ چیز میں لاؤں کہ یہ کیا کچھ کیا گیا ہے اس کے متعلق مطلب. تہذیب مغرب کے خلاف اس سے پیش اتنی شدت سے صرف ٹولس کا نے لکھا تو اقبال کو یہ اس لیے پسند ہے پالس کا آخر میں چل کے یہ اشتراکی ہو گیا اس میں ساری اپنی جاگیر ویر جو تھی سب غریبوں کو مزدوروں کو باندھ دی پھر انیس سو دس میں یہ بیوی کو بھی چھوڑ گیا جنگلوں میں چلا گیا اور اس کے بعد جنگلوں میں, میں چلا گیا اور پھر اس کے بعد یہ انیس سو بارہ میں ایک ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کی ایک بینچ پہ تنہا رس پر کسی کے عالم میں کوئی نہیں پہچانتا تھا کوئی چھوٹا سا اسٹیشن اس پہ صبح یہ